اور کوئی صاحب جی آپ فرمائیے حرمین شریفین میں انفرادی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ یا جمعہ وغیرہ میں تو کھڑنا پڑھتا ہے اس ان کے ساتھ لیکن اس کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا جماعت کا ثواب ملتا ہے انفرادی نماز بھی اگر پڑھی جائے حرمین شریفین میں جی دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ روایت ہے کہ مسجد نبی شریف میں چالیس دیکھیے مسئلہ یہ ہے جب سے حرمین شریف پر نجدیوں نے قبضہ کیا تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بھیا اتنی نماز کا اتنا ثواب مگر دوسرے پہلو پہ بھی غور کریں کہ وہاں اگر ایک نماز ضائع ہو گئی تو گناہ بھی تو اتنا ہی ہے یعنی اگر ایک نماز مکہ شریف میں چھوٹ گئی تو گویا یا ایک لاکھ نمازیں آپ کی چھوٹی تو اس کا گناہ بھی ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ اتنا عام ہو گئی بات کہ لوگ پچھلی تاریخ پوری بھول گئے جس وقت یہ انیس سو تقریباً شاید پچیس اور چھبیس کے دوران اور تیس تک انیس سو تیس تک پورا قبضہ نجدیوں نے کر لیا تھا رمین شریف ہیں. اس زمانے کے اگر آپ حالات پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز وہ بالکل ابھی بھی ملتی ہے حضرت اللہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام معاملات کو جمع کیا جو زمانے میں تھے اس کو اگر آپ پڑھیں تو ہم تو کراچی میں بیٹھ کر سوچے بھی مدینے شریف کا امام کتنا بابرکت ہوگا سبحان اللہ مکہ شریف کا امام جب وہ آئے لوگوں نے ایسی عمدہ نماز پڑھی کہ آواز نہیں جاتی تو وہ ریڈیو رکھ لیا ریڈیو پر نماز پڑھ رہے بھی مکہ کا امام آیا ہوا سمجھ لیکن جب یہ سکوت مکہ ہوا اور سکوت مدین منورہ اہل سنت علماء کو مسلوں پر ذبح کیا گیا تلوار سے اتنا ظلم کیا اور سعودی عرب میں ست سالہ جشن منایا تھا جو سعودی عرب میں مستقل روک رہتے ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ جس وقت انہوں نے ست سالہ جشن منایا کہ ہمیں سو سال ہو گئے حرمین شریف پر قبضہ کیے ہوئے تو باضابطہ ملک عبد العزیز کو ویڈیو دکھائی کہ وہ حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے الٹے ہاتھ سے گھوڑی کی لگام پکڑے سیدھے ہاتھ سے حرم شریف میں قتل عام کر رہا ہے لوگوں کا یہ سکوت مکہ کا یہ کون لوگ تھے جو یہودی تھے کوئی عیسائی تھے کوئی سکھ گھس کے آ گئے جن کا چاروں طرف قتل عام ہو رہا یہ سب سنی مسلمان تھے جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اہل سنت تھی سارے حضرات جو تھے وہ وہ اہل سنت تھے وہاں کے رہنے والے لوگ بھی سب سنی تھے تو ان کو اس طریقے سے علماء کو مارا کہ ان کو تو مسلوں پر انہوں نے ذبح کیا تو ہمارے نزدیک تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں اچھا اب چونکہ ہم خود بھی نہیں پڑھتے بلکہ ان کے نماز کے وقت میں ہم جاتے ہی نہیں اس لیے کوئی ضرورت نہیں ان کے پیشے نماز پڑھنے کی ایک بات یہ اب بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ سو سال سے ہیں اور مدینہ منورہ میں سرکار کو اگر منظور نہ ہوتا وہاں بھی وہ سو سال سے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سب شیطانی وصف سے میں آپ کو دلائل سے بیان کرتا ہوں یہ پہلی مرتبے نہیں جس وقت حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا وہ شہید ہوئے تیسرے خلیفات تھے اس زمانے میں ایک لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود ہوں گے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب حجرت کا خطبہ پڑھا تو سوالاک صحابہ کرام علیہ الردوان موجود تھے تو جس وقت حضرت عثمان غنی ردی عنہ کو قتل کیا وہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ تھے جب انہوں نے مسجد نبوی نماز پڑھائی تو اس دور میں صحابہ اور تابعین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ایک دور یہ آیا دوسرا دور آئیے یزید کے دور میں اس نے کیا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا غالباً اس کا نام تھا مسلم بن اقبا اس کے لشکر سالار کا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حملہ تو ہوا سات سو صحابہ کئی سو تابعین شہید ہوئے بلکہ انہوں نے وہ بے حیائی کی کہ مدینے منورہ میں شریف عورتیں سترہ سو حرم حرام کے حمل سے حملہ ہوئیں جزیدی فتنہ جب مدینے منورہ میں آیا بہت زبردست فتنہ جب انہوں نے مسجد نوی پر قبضہ تو کیا کیا یا جب بھی نماز پڑھائی اس وقت کے صحابہ کرام علی رضوان نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یا جو تابعین تھے انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور انہوں نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے باندھے گھوڑے لید مسجد نبوی میں کرتے اور اس پورا قصہ علامہ امام سمودی رحمتہ اللہ نے وفا والوفا میں لکھا شیخ محقق شاہ عبدلقوہدی دہلوی رحمت اللہ نے تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار میں بھی اس قصے کو لکھا اور اس کا راوی کوئی عام آدمی نہیں حضرت سعید ابن مسیب ہے مسیب یہ صحابی رسول تھے اور حضرت سعید یہ تابعی ایک شخص کو کوئی دیکھ لے کے صحابی کو تو تابعی ہو گیا لیکن سعید ابن مسیب نے ہزاروں صحابہ کرام علی مریدوان کی زیارت کی تو علامہ شیخ محقق نے لکھا امام سمودی نے لکھا اور بھی تاریخوں میں موجود ہے جب انہوں نے مسجد نبی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے تو اذان نہیں ہوتی تھی جماعت بھی نہیں ہوتی تھی. اب مجھے کیسے پتا لگے یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں سننا مجھے معلوم کیسے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا یہ گھڑیاں نہیں تھی ٹائم ٹیبل نہیں تھا فرماتے جب بھی تین دن یہ ہنگامہ جاری رہا اور اس کے راوی حضرت سعید رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا کہ جس وقت بھی نماز کا وقت ہوا حضور کے مزار انور سے بھینی بھینی سی اذان کی آواز آتی میں تیاری کر کے نماز نماز کی تیاری کرتا اور اسی طرح حضور کے مزار پور انوار سے اقامت کی آواز بھی آتی اور میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا مجنون بنا لیا اور وہاں بیٹھا رائے ان کی کارستانی دیکھتے جب بھی میری طرف دیکھتے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہتے ہادہ مجنون چھوڑو یہ تو پاگل آدمی ہے اس طرح لیکن سارے ان کے راوی ہیں اس وقت بھی صاحبہ تابعین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جو گھوڑے بندے یہ اگر اس زمانے میں کوئی آج کل کا آدمی کہتا ہے بھائی حضور راضی ہیں جبھی ہی تو گھوڑے بندے ہیں نا مسجد نبی میں گھوڑے جو لیت کر رہے ہیں یہ تو حضور تو راضی ہیں نا اب رہا یہ کہ ستر سال یا سو سال سے ان کا قبضہ ہے چلی ہم بین الاقوامی کورٹ میں مسئلہ لے جائیں کہا جاتا ہے کہ بیلجیم میں یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے وہاں کا ہی میں نے دورہ کیا دو تین مرتبہ اس کورٹ میں ہم لے جائیں مسئلہ کہ صاحب یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ اتنے سال سے تھی یہ کہیں کہ صاحب ہم جو ہیں وہ سو سال سے تھے بتوں کا وکیل آ جائے وہ کہے ہم تو تین سو ساٹھ سال سے تھے یہاں تو اگر قبضے کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے تو جج کو تو فیصلہ بتوں کے حق میں لکھنا چاہیے ان کا زیادہ قبضہ رہا ہے لہٰذا بیت اللہ شریف ان کا تو کیا اس بنیاد پہ گویا یا فیصلہ ہوگا ہرگز نہیں تو ہمارے نزدیک وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہزاروں لوگوں کو جناب قتل اور شہید کیا اور اس کے بعد قبضہ ہوا اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو تاریخی بات کہ حرمائن شریف پر قبضہ کرنے کے بعد جب حرام شریف میں ہنگامہ ہوا اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ ہم حرمین شریفین کی حکومت جو ہے وہ حجاز کے حوالے کر دیں دوسرے علاقوں کو ہم دیکھیں گے حجازی اس کو چلائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا میری اطلاع یہ ہے شہزادہ فہد مدینہ یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے آیا ایک طالب نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے آبا و اجداد نے وعدہ کیا تھا سقوط حجاز کے وقت میں کہ ہم حجاز کی حکومت جو ہے وہ حجازیوں کے حوالے کر دیں گے اب تک حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں ہوئی اس آدمی کا پھر پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ آدمی کہاں گیا اس لیے کہ وہاں تو کوئی آدمی اختلاف کرے تو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آدمی کہاں گیا تو یہ مظالم انہوں نے وہاں ڈھائے تو اب اس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ بھائی آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے اب آئیے دلائل کی طرف یہ بتائیے میں یہاں مسلے پہ کھڑا ہوں نماز پڑھانے سے پہلے اللہ میں آپ کو کہ آپ لوگ سب مشرق لوگ دائرے اسلام سے قاری چلو صفے سیدھی کرو نماز پڑھو آپ پڑھیں گے نماز کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا سب سے پہلے سب بکفر و مشرق کا فتویٰ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں سفید درست کرو یہ ہم کو مشرق کہتے ہیں یہ ہم کو مشرق کہتے ہیں تو اب جو آدمی ہمیں مشرق کہے اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں یہ سنیے باپ میرے ریکارڈ میں خطبہ موجود ہے عبداللہ بن سب اور عبد العزیز جو مدین من کا امام یہ کراچی آئے نشتر پارک میں ان کا خطاب ہوا اور کراچی کے اہل حدیث نے ان کا خطبہ چھاپا عربی میں بھی چھاپا اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے دونوں اماموں نے یہاں آن کر کے کہا اسلام میں خالی دو عیدیں ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ جو تیسری عید منائے وہ مشرق ہے اب بتائیے پورے پاکستان کو مشرک کہہ گیا جو میلاد النبی مناتا ہے پورے یہ دستاویز چھپی ہوئی موجود ہے خطبہ اس کا چھپا عربی اور اس کی اردو میں تو جو پورے پاکستان یا دنیا کے میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں ان کو اگر وہ مشرق کہے تو جو امام اپنے مختدی کو مشرق کہے وہ مقتدی اس امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھ